وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اور کفار اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہبتہ جمع ہوا ایک بادل ہے مشرقین مکہ کی سرکشی حد سے تجاوز کر چکی ہے انہوں نے باطل کو اپنے گلے سے اس طرح لگا لیا ہے کہ حق کی تائید میں چاہے کوئی بھی دلیل پیش کر دی جائے اسے قبول نہیں کریں گے اور و عناد سے باز نہیں آئیں گے اگر کھلی نشانی کے طور پر ان پر عذاب کے بڑے بڑے تودے بھی برسا دیے جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو تہبتہ بادل کے ٹکڑے ہیں اور اس نشانی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کافروں کی دوا عذاب و اقاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت پینتالیس میں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ انہیں روز قیامت تک ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور خوب مزہ اڑانے دیجیے قیامت کے دن انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا جب ان کی تمام سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا